رحمان رحیم الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء سلیم ناظی محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام صحیح ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ماہر رمضان المبارک میں یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ شاء انتہائے رمضان المبارک تک اسے دیکھ سکیں گے ہر شب دو بجے سے صبح پانچ بجے تک ہم اس پروگرام میں ایک ٹاپک کا تعین کیا کرتے ہیں اس پر گفتگو کیا کرتے ہیں اور آپ کی کالز شامل کیا کرتے ہیں آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جس موضوع کو کا تعین کیا ہے حدیث پاک حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کیا ہے حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے ہم اس پر بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے زمانے نبوت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ احکام شریعت کی دلیل کے طور پر سب سے مقدم اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید ہے قرآن مجید میں خود فرما دیا گیا کہ اسے, اسے ہی پڑھ کر بہت سے لوگ فلاح پا جائیں گے اور بہت سے گمراہ ہو جائیں گے گمراہ کیسے ہوں گے کہ اللہ کا کلام ہے گویا اس کا مفہوم صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے گویا یہ بات قرآن مجید میں ہی واضح کر دی گئی کہ اسی قرآن کو بہت سے لوگ اس کا مفہوم صحیح طور پر نہ جان کر نہ سمجھ کر نہ پا کر اس سے گمراہ ہو جائیں گے مفہوم کیسے جانا جائے یہ عقیدہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے بعد احکام شریعت کی دلیل کے طور پر جو درجہ رہا ہے وہ قرآن مجید کے بعد حدیث پاک حدیث مبارکہ آقا کا علیہ صلاح السلام کی سنت کا رہا ہے قرآن اور حدیث گویا دونوں ہی اسلام کی مرکزی بنیاد اور احکام شرع کی مضبوط دلیل رہی ہیں سورہ حشر میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ یعنی رسول جو کچھ تم کو حکم دے اس کو لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ اس سے باز رہو ایک جگہ فرمایا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ایک جگہ فرمایا گیا کہ رسول لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے منع فرماتے ہیں اور لوگوں کے لیے بری چیزوں کو ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اس کے بعد ایک بشارت آمیز حدیث پاک کہ جس سے حدیث کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص دینی معاملات کے متعلق چالیس احادیث یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اس شان سے اٹھائے گا کہ وہ فقیر ہوگا اور, اس اور جس قیامت کے دن اس اور اس دن قیامت کے دن اس کی شفاعت میں خود کروں گا اور اس کے لئے گواہی دوں گا اس سے بڑھ کر حدیث پاک حدیث مبارکہ کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کے مفہوم کو صحیح انداز میں جاننا ہے تو ہمیں حدیث سے رابطہ کرنا ہوگا حدیث کی ضرورت کس حد تک ہے اس کی حجت کس حد تک ہے اس کی ضرورت اس کی اہمیت کس انداز میں ہے احکام شریعت میں ہم کس طرح سے حدیث کو لیا کرتے ہیں اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے بہت, بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کچھ جزوی انکار کرتے ہیں کچھ پلی انکار کر دیتے ہیں ہم آج اس پر مزید انشاءاللہ بحث کریں گے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے کہ بہت سے کنفیوژنس جو دنیا کے تمام ممالک میں بہت سے ممالک میں ہر خطے میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو دیکھنے والے اگر کوئی بھی کنفیوژن اس معاملے میں اس تعلق میں رکھتے ہیں تو آج ان کی کنفیوژنس آج کی گفتگو سے اللہ کرے کہ دور ہو جائیں آج ہمارے درمیان ہمارے پینل کے مستقل ممبر تشیف فرما ہے آپ ان کی گفتگو کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ان کی گفتگو سے مجھے آپ کو ہم سب کو انقلاب کی مہک آتی ہے آپ ان کی گفتگو کو بہت پسند فرماتے ہیں آپ کی ہماری محبوب شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشیف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی مستند عالم دین بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں فکری انداز میں گفتگو کیا کرتے ہیں بہت پیچیدہ چیزوں کو بہت آسان اور خوبصورت بنا کر پیش کیا کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کے ایک انتہائی ممتاز و معروف محترم صناخواں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں آطار صلاح وسلام کی صناح اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ہے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز پسندیدہ ترین صناخانوں میں الحاج محمد یوسف میمن صاحب السلام علیکم آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے ناظرین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم آغاز میں ہی آپ کے لیے فون لائنز کھولتے ہیں اور آپ کی ٹیلی فون لائنس فون کالز شامل کیا کرتے ہیں پروگرام میں تاکہ آپ شروع سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں آغاز کرتے ہیں ہم دے باری تعلی سے الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ شرف اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم بیوی کے چندرش آ رہے ہیں کے ہمارے حال پر اے کری کرم کر ہمارے پے اے کریم تیران رہے مہی کرم کر ہمارے حال پر اے کریم تو کریم جھٹرا تو کرم کا کیا ٹھکانا سہانندا سہانند تو نواز میں پیار تو نواز دے زمانہ اللہ, اللہ ہو یا مانو یا اللہ ہو یا رو یا رہی کرم کر ہمارے حال پر اے کریم نفر کر نگر میرے جرم و گناہ بے حد پر الہی کو غفور نہیں کہتے ہیں کہیں ادور نہ کہیں دیکھ کر مجھے ہوتا اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں یا اللہ رہمانو یا اللہ یا رہمانو یا رہی کرم کر ہمارے حال پر اے کریم اے دعا یوں عرض کر شیلا تھام کے الہی پھر دے گرد ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرا ہوئے آئے ہیں اب درد تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے بدار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے میں ہے بوب کی کمت یا اللہ رل مانو یا علامو یا ریل مانو یا ری کر ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ماسٹر پینٹس کی جانب سے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج محمد یوسف میمن صاحب تشریف فرما ہیں آغاز میں جن لوگوں نے پروگرام شروع سے دیکھا ہے وہ یقیناً آج کے موضوع کو جان گئے ہوں گے اور جو لوگ ابھی جنہوں نے ٹیلی ویژن آن کیے ہیں وہ اب دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے ہم نے آج حدیث کے موضوع پر گفتگو کا انتخاب کیا ہے مفتی صاحب حدیث کہتے کسے ہیں حدیث کی تعریف کیا ہے حدیث کا لغوی معنی تو ہوتا ہے بات گفتگو کو بات کو حدیث کہا جاتا ہے اور شرعی یا اصطلاحی اعتبار سے اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ کی کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اسے حدیث کہتے ہیں ٹھیک اگر آپ کے قول پہ حدیث کا اطلاق ہوگا تو اس کو حدیث قولی کہہ دیتے ہیں اگر آپ کے فعل کو حدیث کہہ رہے ہیں تو حدیث فعلی ہے پر آپ نے کسی صحابی کے عمل کو دیکھا اور اس کو منع نہ فرمایا کیونکہ نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ناجائز کام کو دیکھے تو خاموش رہنا اس کے لیے منع ہے لازم ہے کہ وہ امرم معروف اور ناہین المنکر کرے گا ٹھیک ہے اب نبی اگر خاموش رہے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل بالکل جائز ہے ٹھیک اس کو کہتے ہیں تقریر اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں تقریر معنی کسی چیز کو پختہ کر دینا تو اس صحابی کے فیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ کر جواز کے اعتبار سے پختہ کر دیتے ہیں اس کو حدیث پھر تقریری کہتے ہیں اور حدیث کا اطلاق جو ہے یہ صحابہ کے اقوال پر بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے تو یہ حدیث لغوی اعتبار سے دیکھیں گفتگو ہے اور ورنہ تین اس کی آپ کی کر سکتے اس کے جو, جو, جو, جو شرعی معنی ہے اس میں وہ اس آخر اسلاۃ السلام کا فیل بھی, فیل بھی خاموشی وہ بھی اس میں حدیث میں شامل ہو جائے گی دیگر حدیث دیگر دیگر اور سنت میں کیا فرق ہے الرحمن الرحیم بہت شکریہ صاحب سنت کا لفظی معنی ہوتا ہے طریقہ مختلف معنی میں اس کو لیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک خاص طریقہ تھا دین اسلام کو پھیلانے کا دین اسلام کے احکامات یہ ایک نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ آپ زندگی کا صحیح تو وہ پورا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو بھی ہم سنت کہتے ہیں صحیح یہی لفظ جب فکار استعمال کرتے ہیں تو کسی حکم کے لازم اور عدم لازم ہونے کے اعتبار سے مثال کے طور پر یہ حکم فرض ہے یہ حکم واجب ہے یہ حکم سنت ہے تو حکم کی اہمیت اور اس کا مقام ذکر کرنے کے لیے لفظ سنت کو استعمال کرتے ہیں اصولین اس کو استعمال کرتے ہیں تو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں جو صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو امت تک پہنچایا اس کو سنت کہا جاتا ہے اب جب فرق کی بات آتی ہے مفتی صاحب نے حدیث کا ذکر کیا نبی کریم علیہ السلام, علیہ السلام کے قول فعل اور سکوت پر اطلاق ہوتا ہے صحابہ کرام کے قول فیل سکوت پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے پھر تابعین کے قول فعل اور سکوت پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے جسے اصطلاح میں ہم اثر بھی کہتے ہیں لیکن جب سنت کہیں گے تو وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے قول فعل اور سکوت سے مختص ہو جائے گا اچھا اگر جس طرح حدیث کے جو لوہوی مانا ہے مفتی صاحب کسی اور کے قول کو جیسے ہم نے لفظ پڑھا حدیث دل یا کسی اور کی بات کو اگر حدیث کہہ دیں یا کسی کتاب کو حدیث کی بات کہہ دیں تو مطلب یہ صحیح ہوگا وہ لغوی اعتبار سے تو صحیح ہوگا اس معنی اس حدیث سے تو نہیں لیے جائیں گے نہیں نہیں وہ پھر لغوی اعتبار سے لینے ہوں گے ہم نے بہت دیکھا ہے حدیث دل کا لفظ حدیث نفس اکثر استعمال ہوتا ہے جی ہاں وہ نفس کی جو مطلب شرارت ہے یا نفس کا جو وسوسہ ہے یا حدیث شیطان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وسوسہ ہے اس حدیث کا اطلاق لغوی اعتبار سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی طرف سے گفتگو ایک بات لیکن جب ہم اصطلاحی اور شرعی طور پہ حدیث کا لفظ کہیں گے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے لیے ہم نے بہت, بہت سے علماء کی تقاریر میں سنا حدیث میں آیا ہے سرکار کی حدیث ہے بہت سے کہتے ہیں روایت میں آتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے یعنی حدیث میں کہنا اور روایت میں آتا ہے اس میں کہنے میں کیا فرق ہے اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں پہلے کالر آج کی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سب جی کو السلام علیکم, علیکم اور کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بول رہی ہوں میں ربانی جی فرمائیے محترم جی بس یہ آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی اور آپ کو سب کو رمضان مبارک ہو ہم ہم آپ کو بھی مبارک ہو خیر مبارک جی تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سہر زندگی دے امین امین اور, اور ترقی دے ماشاء بہت اچھا پروگرام ہے اور جی جن لوگوں کو معلومات نہیں تھی قرآن اور حدیث کے بارے میں سب چیز جی ماشاء اللہ صاحب نے تو ایک ایک کو بتا کل ہم نے قرآن کرنے کا آپ کی کام وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے میں سلاح الدین بول رہا ہوں ٹورانٹو سے جی سلاح الدین صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے اللہ کی مہربانی ہے جی سر سوال یہ کرنا تھا جیسے کوئی حج کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے بالکل گناہ معاف ہوگا سب جیسے کہ آپ بالکل نئے ہوگا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ فرض یہ میرے وہ نمازیں باقی ہیں میں قضا عمری پڑھ رہا ہوں سوال یہ جب قضا عمری پڑھ رہا ہوں تو جب اگر میرے حج کرنے کے بعد گناہ معاف ہو گئے تو کیا میں پھر وہ پڑھوں گا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب بہت سی کنفیوژن اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ سب وہ مشکلات حل اتنے آ وظائف اتنے فلا مشکل کا حال لوگ کہتے ہیں اب حل جو ہے وہ اتنے ہو گئے مشکلیں کم ہو کیا کہیں گے جی ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میدان ارافات میں اگر کوئی حاضر ہو جائے تو تمام حقوق اللہ کے جتنے ہم نے اس میں کمی کی یا کوتاہی کے مرتکیب ہوئے اس کا گناہ معاف ہوگا مزدلیفہ میں حقوق العباد جو ہم نے تلف کیے تھے اس کا صرف گناہ معاف ہوگا نفس عبادت یا نفس مال جو ہم پہ لازم ہے وہ معاف نہیں ہوگا ٹھیک لہٰذا جو قضا نمازیں کی ہم نے ماد اللہ تو ان کا گنا تو معاف ہو گیا لیکن ان کو ادا کرنا پڑے گا اسی طرح مزدلیفہ میں اگر ہم پہنچے سمجھ میں نہیں کیسے اگر گناہ معاف ہو گیا تو یہی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی نہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی میدان عرفات میں پہنچنے کی برکت سے ہاں اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس کا الگ سوال ہوگا دیکھیے ایک ہے عبادت کو جسے نماز خسا وہاں کہہ سکتا ہے مولا تو نے مجھے معاف کر دیا تھا لیکن مولا یہ کہے گا کہ اشاد فرمائے گا کہ میں نے قرآن فرمایا تھا فصل ذکرین تعالیم اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی آ رہا ہے معافی کا وہ معافی کے وعدے کی وضاحت تو علماء کے ذمے ہے نا نہ کہ خود ہم نتیجہ کر لیں یہ وضاحت یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم احادیث کریمہ وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے میں مثال دے رہا ہوں میں پہنچے ٹھیک ہے میں نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ایک لاکھ روپے اب وہاں تو حقوق ولی معاف ہو گئے بتائیے کہ ایک لاکھ دینا ہوں گے کہ نہیں دینے دینے ہوں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو نف سے مال مجھ پر ہے یا جو حقوق مجھ پہ ایک مالی اعتبار سے واقعی وہ تو دینے ہی دینا ہاں جو اس کے اندر عدم ادائیگی یا ادائیگی میں دیر کرنے کا گنا تھا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فرض اور قرض معاف نہیں ہوں گے یہ بات کی ادائیگی جو ہے جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی اس طرح مالی تقاضے جتنے اللہ کی طرف سے جیسے زکات نہیں دی تھی فطر ادا نہیں کیا تھا قربانی نہیں کی تھی وہ کرنی ہی پڑے گی اس طرح حقوق الباعت میں جتنے مالی مطالبات ہیں وہ سب کے سب آپ ہمیں کرنے پڑیں گے صحیح حدیث اور روایت کا فرق جی ہاں حدیث دیکھیں حدیث کہتے ہیں وہی بات اور گفتگو کو یا جیسے ہم نے نبی قطع وسلم کی لسٹ لاہی طور پہ عرض کیا کہ قول فیل اور تقریر کا نام حدیث ہے روایت کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا جب صحابی کسی حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں تو اسے روایت کرنے سے تعبیر کرتے ہیں تو بس اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے یعنی ایک صحابی کے بیان میں آیا ہے اب اس صحابی نے اس حدیث کو جو بیان کیا تو وہ روایت میں آیا ہے اصل میں جب ہم پہلی وضاحت کر دیتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک اس سے مراد یہ ہے کہ صحابی نے اس حدیث کو بیان فرمایا بس یہ بس فرق ہے ورنہ روایت کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا اس وقت جس چیز کو بیان کر رہے ہیں اسے بھی روایت کا نام دے دیتے ہیں جس پر مزید گفتگو کریں گے اور سلاؤدی صاحب آپ نے بہت دور سے ٹورنٹو سے کال کی تھی اور یقیناً آپ کا کنفیوژن مفتی صاحب کی وہ مثال کے ساتھ گفتگو سے بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقید کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں فراح بات کر رہی ہوں سیاحو سے جی فرح فرمائیے جی میں آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کے پروگرام کی وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے بہت شکریہ اور ابو بکر صدیق اور سوری محمد اکبل اور کیا کہتے ہیں عامر قادری کو عامر جو بھی ہیں وہ مرتی ان کو بھی سلام اور نات خان وہ بھی ان کو بھی سلام سوری میں نے فرسٹ ٹائم بات کر لی ہے نا اس لیے اب آپ ایک لمحے کے لیے سانس لیجیے ٹھیک ہے اب سانس لے لیے اب آپ بات کیجیے اچھا جی میں نے ترابین کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ ترابیاں پڑھو وہ بھی صحیح یا کچھ لوگ کہتے ہیں بیس پڑھو لیکن ہم لوگ تو بیس ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ہر کوئی مفتی کہتا ہے بیس پڑھو یہ کہ کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آٹھ پڑھنی چاہیے آٹھ میں بھی وہی ہے عبادت اور ترابین جو بیس پڑھنی ان میں بھی برا پارا پڑا جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے اور محمد اکمل ہم لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں یہاں کامشری دیکھتے ہیں ہم لوگ سارے پروگرام آپ لوگوں کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا آٹھ اور بیس والا کیا کریں یہ تو حل شدہ نہ تین سال سے بتا رہے ہیں ہم بھی تو وہ حل نہیں ہو پا رہا حل شدہ تو ہے ہی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر لیں کہ آٹھ رکعتیں پڑھنی ہیں اور کسی نے بیس پڑھ لی تو کوئی برا کیا اللہ تعالیٰ کو سجدائی کیا نہ پھر کیوں یہ تنقید کی جاتی ہے کہ بیس رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں جبکہ صحابہ کرام کا عمل موجود ہے وہ بھی بیس رکتیں پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اعلانیہ موجود ہے اجتماعی طور پہ پھر اہناف کا مسئلہ یہی ہے بلکہ فوقا دیگر فوق کا بھی آئمہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ تراوی کی بیس رکتیں پڑھی جاتی تھی کچھ حدیث کی تعبیرات میں کنفیوژنس ہیں اس لیے کہ عہد رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم علی میں باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام صحیح. اپنے حجرات میں بھی نماز تراویح کو ادا کیا کرتے تھے हुँ. تو اس لیے مختلف روایتیں ملنے کے سبب کیلکولیشن الگ الگ ہوئی صحیح. لیکن بہرحال جو بیس پڑتا ہے بہرحال پھر بھی درست ہے. اس, لیے اس لیے درست ہے کہ اس نے نہیں نہیں کی لیکن جس نے آٹھ پڑھی اس کے لیے یہ انسان ہے کسی کوتاہی اور غفلت کا موٹو نہیں ہو رہا ہے وہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے نا کہ نبی کریم رمضان اور علاوہ رمضان کے گیارہ روا... گیارہ رکت پڑھا کرتے تھے اس سے کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ آٹھ شاید یہ تراوی تھیں ٹھیک ہے اور تین ویتر اب مسئلہ یہ ہے کہ سیدھا عائشہ یہ آپ لفظی دیکھ لیں کہ رمضان اور علاوہ رمضان کے جی علاوہ رمضان کے تراوی کا تصور کہاں سے آیا جو اس کو بطور حجت پیش کرتے ہیں وہ وطر کی ایک رکت مانتے ہیں تین نہیں تو پھر یہ روایت ان کے خلاف حجت ہے وہ دس ہو گئی دس ہو گئی تو یہ تراوی کے متعلق نہیں بلکہ یہ تحجد کی آٹھ رکت کے بارے میں ہے اس میں تحجد کی آٹھ رکتوں کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم اکثر راتوں میں اٹھ کر آٹھ رکت تحجد اور پھر تین وطر ادا کرتے تھے تو یہ احناف کی اور جمہور جو علماء ہیں ان کی بہترین دلیل ہے کہ تراوی بیسر کا اعدادہ ثابت ہے تحج کی زیادہ سے زیادہ آٹھ رقص ثابت ہے اور ویتر تین رقط ہوتی ہے صحیح یقیناً نازین اب یہ مسئلہ میرا خیال ہے حل ہو جانا چاہیے دونوں مفتیان کرام نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا جی میں سعودی عرب سے یہ سعودی عرب سے عتیق انصاری بات کر رہا ہوں جی, جی انصاری صاحب فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں مطلب گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو جب نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوں تو میں نے چار سنتے ہیں جو زور کے پہلے ہیں یعنی خجر سے پہلے آئے میں نے سنتے ادا کر لی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں سزا نماز کوئی پڑھ سکتا ہوں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے ادھر نماز یعنی پڑھنے کا جو فوری عرب میں تو بس پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ ٹائم دیتے ہیں ازان کے بعد میں نے سنتے ادا کر لیں اس کے بعد قزا نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا مجھے یاد آ کہ آج کی سزا میری پڑھ لوں یا کوئی باقی پہلے کی زندگی کی پہلی باقی جو قزا نمازیں ہیں یہ آپ کی بات بالکل سمجھ گیا بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ اذان اور پھر جماعت میں دل تھوڑا وقفہ ہوتا ہے تو سنت ادا کرنے کے بعد اور جماعت سے پہلے قزا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں جس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب حدیث کا مقام کیا ہے حدیث کا مقام تسم صاف صاحب جس طریقے سے قرآن حکیم اسلامی احکامات کے لیے حجت ہے بالکل اسی طرح حدیث رسول بھی احکام اسلامی کے لیے حجت ہے جس طرح قرآن نے ہمیں کوئی بات کہی تو ہمیں اس کو عمل کرنا لازم ہے بالکل سیم ایز اٹ از نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے یعنی کہ بعض بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط قرآن کو اختیار کر لیا جائے یہی دین ہے اسی پہ عمل کرنا ہے حدیث کو ترک کر دیا جائے یہ بالکل حدیث کے مقام کے منافی بات ہے پرانے حکیم میں یہ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سورہ نساء میں یا یو الزینہ آمن عطی اللہ و عطی الرسل و ال العمر مین قم فعن تنازع فی شن فرد الاح و الا رسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں الل امر ہیں اور پھر اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پھیر دو تو یہ آیت قرآن حکیم کی واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ حدیث رسول کا یہ مقام ہے کہ ہم اپنے معاملات زندگی کے دین اسلام کے اور جو کچھ بھی احکامات ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات سے ہٹ کے نہ لیں آپ حدیث کی حجت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں شریعت میں سے کیا دیکھیں حدیث کے دو پہلو ایک حدیث کی ضرورت اور دوسرا اس کا حجت ہونا حجت کا مطلب ہے اس کو آپ کیا شرعی اعتبار سے بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے پہلے ضرورت پر اگر بات ضرورت حدیث کریں ضرورت حدیث پر اگر گفتگو کریں تو ضرورت حدیث دیکھیں اس اعتبار سے انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے کل قرآن عظیم پر بات کی کہ قرآن عظیم میں بہت سی چیزوں کا بیان ہے خصوصاً احکام شرعیہ عمالیہ ایسے احکام جو شرعی احکام جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے وہ اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں مثال کے طور پر جیسے بے ہے ربا ہے سود ہے اس کا بیان ہے آریت ہے قرض وغیرہ کا بیان ہے اسی طرح اگر معاملات آپس میں دیکھ لیں آپ نکاح کا لفظ استعمال ہوا طلاق کا لفظ استعمال ہوا پھر آپ عبادات کی طرف آ لفظ فلاط استعمال ہوا فوم استعمال ہوا ہے ان کے کیا معنی ہے ही. شرعی معنی کیا ہے لغوی معنی کیا ہے کیا یہ قرآن میں لغوی معنی کے اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں شرعی معنی کے اعتبار سے استعمال ہو رہے ہیں یا ایک علاقے والے ان سے جو اپنا ایک معنی متعین کرتے ہیں اس کو عرفی معنی کہتے ہیں وہ یہ مراد ہیں صحیح. یہ کیسے پتہ چلے گا صحیح. تو لازم بات ہے کہ قرآن کے ان تمام امور کی تفسیر اور تفصیل کے لیے ہمیں کسی کلام کی ضرورت ہے हم. کسی مفسر کی ضرورت ہے हم. وہ مفسر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے شاد فرمایا کہ ماں آتاکم الرسول رسول و فقوض ہوں و فنتا یہ رسول جو کچھ تمہیں آتا کریں اس کو لو یعنی شراء سے متعلق اور جس چیز سے روک دیں اس سے بعض آ جاؤ صحیح اگر قرآن میں سب چیزوں کا بیان تفصیلی طور پہ موجود ہے تو نبی کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد فرمایا کہ لقت کا نہ لکھن فیور اللّہ اس وطن حسنا بے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہتر عملی نمونہ ہے اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں جو تھھیوری بیان کی ہے تو اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ شاخ فرمایا ان تم تو فخ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو اور نبی کریم کی پیروی جو ہے وہ قرآن سے تو پوری ثابت نہیں ہوگی حدیثوں سے دیکھنی ہوگی لہذا یہ معلوم ہوا کہ حدیث جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ حدیث کو ہٹا کر رکھ دیجئے تو قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا <سؤال> عمل تو دور کی بات ہے قرآن کی وضاحت نہیں ہو ہوگی اس حوالے سے میں مزید بات کرنا چاہوں گا تاکہ اس کو مزید تفصیل سے ڈسکس کیا جائے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کر رہا ہوں فرمائی میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا اور مفتی صاحب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ ان کا سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اوپر سے آپ کا ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے بات کرنے کا اور جو, اور جو آج کل سعودی عرب یہ چیزیں جو تراوی دکھا رہے ہیں اور آپ کی آواز میں تو جو ترجمہ ہے اور بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھ کر اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ صورت فاتیہ کی کیا ایسے ہیں یا تھا آپ کو ان ضرور بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا نازی ناد شامل کرتے ہیں الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ شرف اور سعادت حاصل کریں یہ سمجھ ہیں جی جی سمجھا تک کہ شنا کوئی زر کی بات ہے سلان کوئی زرک بات ہے تقوی کا ہے کوئی در کی بات ہے دیدارے مصطفیٰ تو مقدر کی بات ہے دیدارے مصطفیٰ تو مقدل کی بات دشا, دشا. کا بہر کرم سے کساب دو جہاں بہر کرم کسی کے سیراب دو جہاں لارے یہ تو سا پیے کوشل کی بے والے لڑے یہ تو کی بات ہے سدرا سے آگے جلتے ہیں جبری کس لیے سدرا سے آگے جل جبری کس لیے کچھ تو بتائیں آپ ہی کے پر کی بات ہے جوارا اللہ، جوارا اللہ، کچھ تو بتائیں آپ کے پر کی بات ہے قدموں میں ان کے یوں سوہیں ہیرے جباہ رات اللہ میں ان کے یو سوہے ہیرے جباہ رات لیکن بڑی تو مٹھی میں کنکر کی بات ہے لیکن بڑی تو مٹھی میں کنکر کی بات ہے اور پانچ ولا بس کے حرف ہر فریف ہو ہر پری اس گھر سے پوچھ لیجیے جس گھر کی بات اس گھر سے وہ کمال ماں منور کی بات ہے یہ تو کمال ماں منور کی بات منور کی بات ہے, ہے سل کی بات ہے دیدار مصطفیٰ تو نمک دیکھی بات ہے دیدار دیدارے مصطفی کی بات کی بات عظیم بات بات ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا سی بات کہاں سے الحمد للہ کو بات کر رہا ہوں اجازت نام ہے جی اعجاز صاحب جی فرمائیے اعجاز صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائیے ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم میں نوشین کراچی سے بول رہی ہوں جی نوشین کیسی آپ ٹھیک ہیں میں کراچی سے بول رہی ہوں السلام علیکم میں نے سن لیا فرمائیے میرا یہ سوال ہے کہ کیا سہری... میرا یہ سوال ہے کہ کیا سہری کے وقت ہم کنٹینیوسلی آخری ازان تک کھا سکتے ہیں یا پھر ہمیں پہلی اذان پہ چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی اوکے پہلے تو صورت ہیں کا پوچھا تھا کہ چھ یا سات آیاتیں ہیں تو اس کے سات آیاتیں ہوتی ہیں اور آخری ازان تک خانہ یہ عوام میں بہت غلط ایک رواج چل چکا ہے کہ اذان کے ساتھ روزہ بند ہونے کا تعلق کو تصور کرتے ہیں یہ غلط ہے آسان سی بات یوں سمجھ لیجئے کہ اذان فجر کی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ سحری بند ہونے کے بعد دی جائے گی آسان سی بات یہ ہے کیونکہ سہری بند ہوتی ہے تو فدر کا وقت شروع ہوتا ہے فدر کا وقت شروع ہوگا تو فدر اذان فدر دینا صحیح ہوگا لہذا جس نے اذان کے دوران کھایا پیا اس نے ساحری بند ہونے کے بعد کھایا اور جس نے سہی بند ہونے کے بعد کھایا اس کو روزہ نہیں ہوگا ٹھیک مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے قرآن شی حدیث پاک کی حجت کے حوالے سے کل جب ہم نے قرآن پر بات کی تھی تو یہ بات آئی تھی اور بڑے زبردست انداز سے آئی تھی قرآن میں سب کچھ موجود ہے جو چیز پوچھنی ہو قرآن سے پوچھ لی جائے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہر مرض کی شفا ہے پھر حدیث کی ضرورت کیوں دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ابھی تفصیل سے مفتی صاحب نے ذکر کیا है. کہ قرآن حکیم کے اندر بے شمار چیزیں اجمال کے ساتھ موجود ہیں है. اس کی تفصیلات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں है. یعنی جب تک ان اجمال کی تفصیلات سامنے نہ آ جائے تو وہ چیز جو آپ قرآن سے چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل نہ ہوگی ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اصطلاح میں مشکل کہتے ہیں تو اس کی بھی ڈیٹیل ایکسپلینیشن وہ آدی سے مبارکہ سے ہوگی آپ سہری کے ٹائم کے لیے دیکھ لیں قرآن حاکم کے اندر موجود ہے جو لفظ استعمال کیا گیا خیت العبیت من السبد تو سفیدی کا ڈورا اور سیاہی کا ڈورا تو اس کی تفصیلات خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس قیت البیت سے کیا مراد ہے اسی طرح بے شمار مقامات پہ جب تک کہ قرآن حکیم نے صرف اتنا کہا و حما البیا و حرمر ربا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا اب ربا اہل عرب میں تو فقط زیادتی کو کہتے ہیں کونسی سی زیادتی حرام کی ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ کون سی زیادتی اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمائی ہے لہذا قرآن کا اور حدیث کا ایک گہرا تعلق ہے جب اس تعلق کو سمجھ لیا جائے تو یہ بات واضح نہیں ہو پاتی کیونکہ قرآن حکیم کی تمام تفصیلات اگر حدیث کو چھوڑ کے آپ سمجھنا چاہے تو جیسی چاہے تعبیر کر لیں قرآن نے کہا ادر تو ہر کوئی اپنے حساب سے عدل کرتا رہے گا جب تک کہ حدیث رسول سے پتہ نہ چلے سید. قرآن نے کہا نماز پڑھو اب ایک, ایک مثال میں دینا چاہوں گا یہ کہنے لگا گا کہ حدیث میں اس میں اتنی ساری روایتیں اور طریقے بیان کیے ہیں کیوں نہ ہم قرآن پہ عمل کریں اور سارے مسلمان متفق ہو جائے ہم. ان سے جوابن کہا گیا کہ ٹھیک ہے چلیں آپ نے اجتماعیت کی بات کی ہے ہم, ہم قرآن کو پہ فقت عمل کرتے ہیں قرآن نے کہا نماز پڑھو کس طرح نماز پڑھیں پہلے تو وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں کس طرح نماز پڑھیں تو اس سے فوری طور پہ کہا کہ آپ کیسے بتائیں گے جب یہ اختیار آپ رسول کو نہیں دیتے رسول نے جو طریقہ بتایا صحیح. تو پھر کہنے لگا نہیں ہر ایک اپنی مرضی سے پڑے हुँ. تو اس سے کہا گیا کہ جب ہر شخص اپنی مرضی سے پڑھے گا تو یہ اختلاف اور انتشار بڑھے گا, گا یہ ختم ہوگا صحیح تو مقصد یہ کہ حدیث سے رسول سب کیسے ایک بات یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب شروع میں بات ہوئی حدیث کی تعریف کے حوالے سے حضور کا فرمان حضور کا عمل کسی چیز پر خاموشی تابعین تبا تابع تابعین تک کے اقوال احادیث کسی حد تک کہلائیں گے پھر کیسے حجت ہو جائے گی کہ سرکار کا فرمان کئی جگہ پر شامل نہیں بھی ہے احادیث میں آ, تابعین کا صاحب کرام کا تبا تابعین کے اقوال بھی اگر احادیث کا حصہ ہو گئے تو پھر کیسے اس؟ وہ تو سرکار کا فرمان بھی نہ ہوا پھر کیسے آپ اس کو حجت قرار دیتے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ جو ہمارے جتنے بھی شرعی طور پہ دلائل ہیں ان کے جو ماخذ ہیں یا اس کی بنیاد چار چیزیں ہیں سب سے پہلے ہے قرآن ٹھیک اس کے بعد حدیث اس کے بعد اجماع اور اس کے بعد قیاس ہوتا ہے قرآن واضح ہے حدیث واضح ہے اجماع کا مطلب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشتحدین کا جو متقی پرہزگار ہوں کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قیاس ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آیا مثلا جیسے آج ہیروئن پینا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے کیا حکم ہوگا تو سابقہ کسی ایسے مسئلے پہ غور و تفکر کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کے حرمت کی علت نکالی جاتی ہے کہ کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ علت اور سبب اس میں پایا جاتا ہے کہ نہیں اگر پایا جائے تو وہی جو حکم اس کے لئے ہے اس کے لیے بھی لگا دیتے ہیں جیسے ہر رنگ قیاس کیا شراب کے اوپر اس میں نشہ تھا حرام تو یہ بھی حرام تو اب یہ آپ کے سوال اس کا جواب یہ ہے کہ نبی بعض چیزیں قرآن میں بیان ہو گئی ٹھیک ہے اس کی بات حدیث میں آ لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن میں قرآن و حدیث بھی خاموش ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود فرمانۂ نیشان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن سود کا معاملہ ہم پر واضح طور پہ منتشف نہ ہوا صحیح یہ اصل میں اللہ اور رسول کی حکمت ہے صحیح حکمت اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا ہی یہ ہے کہ اس زمانے کے علماء اور مشتدین اس پر غور و تفکر کریں محنت کریں آرا مختلف ہوں اور عوام جس رائے کو جو قوی رائے ہے واقعی فقیر کی رائے اس کو اختیار کر کے اپنے لیے آسانی متعین کر لے اور ان کو محنت کا ثواب مل جائے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بات چیز کے بارے میں قرآن حدیث خاموش ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر صحابی کا قول حجت بنے گا کیونکہ صحابی ہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس مقام پہ جہاں قرآن حدیث خاموش ہیں اس مقام پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہوگی یعنی اگر اللہ یا تعالی اس کے بارے میں کلام فرماتا ہے یا رسول اس کے بارے میں کلام فرماتے تو کیا ہوتا پھر وہ مشتہد یہ صاحب قول کہتے ہیں اچھا بعض جگہ صرف صحابہ کا قول نہیں ہے پھر ہم آتے ہیں تابعین پر کہ اب وضاحت ان کی طرف ہے اچھا یہ جو ہم منتقل ہو رہے ہیں نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہے ایک سوال, سوال ہے یہ پہل بھی پہل قرآن کا ہاں یہ بھی قرآن کا حکم ہے جسے جس میں نے آئے طرز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فف الحل ان انکن تم لاتا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو اہل علم کے پاس کیوں جائیں پھر حدیث اگر حجت ہے سب کچھ اس میں ہے تو کیوں اہل علم کے پاس جانے کا حکم دیا صحابہ تابعین کے بعد اہل علم تو ہر دور میں رہیں گے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض امور ضرور ایسے ہوں گے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث حکمت خاموش ہیں صح صح تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ آگے بڑھنا اپنی مرضی سے یا اتباع نفس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے صحیح ناظرین ایک کولر شامل کرتے ہیں پھر مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے یہ گفتگو حدیث کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو رہی ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ کو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام کون سا بات سے بول رہا ہوں ساجد جی ساجد صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گے پتوں کی سے بول رہا ہوں ساجد بٹ جی پتوں کی سے بات کیجیے ساجد صاحب جی فرمائیے لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور نازین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کال کریں آپ کی کال مل جائے تو ٹیلی ویژن کی آواز پھر اس کے بعد بند کر دیجیے اور میری آواز کو ٹیلیفون کے ریسیور پر سنیں گے تو زیادہ واضح بات ہو سکے گی ایک اور کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن یہ بھی غالباً ڈراپ ہو گئی ہے احادیث میں کیسے یقین کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اب اس مسئلے کے بعد جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم یہ قرآن کا ہی حکم ہے حدیث کی اقسام پہلے طے کر لی جائیں کہ وہ کیا کیا ہیں تاکہ ہم پھر اس کو مزید اس کی بائیفرکیشن کرتے چل جائیں مفتی صاحب نے ابتداء ذکر کی ویسے اگر ساری اقسام کو اگر آپ ذکر کرنا چاہیں صحیح بہت طویل بے شمار اعتبارات سے اس کی قسمیں بنائی جاتی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ پاور کے اعتبار سے متواتر ہے یا مشہور ہے یا خبر واحد ہے مثلا یہ کہ متواتر پاور میں سب سے بڑھ کے ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرا نمبر پاور کے اعتبار سے آتا ہے مشہور حدیث کا پھر آتا ہے خبر واحد کا خبر واحد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں راوی کم ہوتے ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک یعنی رسول اللہ سے لے کر آج جب اس کی کمپائلیشن ہو گئی تدوین ہو گئی تو اس دور تک ایک راوی کم سے کم شرط ہے ہر, ہر, دور ش... میں. ہر دور میں یہ تسلسل رہے چین بنی رہے کوئی درمیان میں انقطاع نہ پیدا ہو हुँ. پھر اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے مشہور تو ابتداء میں اس کا کم سے کم ایک راوی ہوگا لیکن بعد میں وہ حدیث مشہور ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو روایت کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں حدیث مشہور لیکن متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ابتداء سے ہی بے شمار راوی بیان کرتے ہیں اور ایسی بے شمار حادیث ہیں جس کو تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس صحابہ نے بھی روایت کیا ستر ستر صحابہ نے بھی روایت کیا تو ایسی حدیث کے جس کے اندر اس قدر قطعیت پائی جاتی ہو اس کو پاور کے اعتبار سے متواتر کہا جاتا ہے ٹھیک یہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں طاہر بات کر رہا ہوں ڈہرکی سے ڈسٹرکٹ کی سے جی طاہر صاحب فرمائیے میں نے سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار سے دعا مانگتے ہیں یا پروردگار کے ہمیں اپنے رسول کے صدقے حبیب کے صدقے ہمیں بخش دے یا ہمارے رزق میں برکت ڈال یا کاروبار میں برکت ڈال آیا کہ یہ صدقہ کسی کے صدقے پروردگار سے دعا مانگنا جائز ہے یا کہ نہیں یا مزارات پہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کسی کا وسیلہ دینا جائز ہے کے نہیں ٹھیک تھا ٹھیک ہے آپ کو بالکل جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب وسیلہ جی ہاں یہ وسیلہ جو ہے اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ہم کسی متبرک چیز کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کریں اور اللہ تعالیٰ اس متبرک چیز کا لحاظ فرماتے ہوئے ہمارے دعا کو مقبول کر لے یہ ہر دور میں چلتا آتا رہا ہے ہم صحابہ کرام کے دور کی ہی مثال لے لیتے ہیں یقیناً صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہماری دعا قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود احادیث اس بات سے مالا مال ہیں کہ جب کوئی حاجت درپیش ہوئی تو بارگاہر رسالت میں آ کے دعا کی درخواست کی گئی رسول اللہ کہا تھے آپ دعا فرمائے بارش ہو جائے غزاوات میں جا رہے ہیں پانی ختم ہو گیا صلی اللہ پانی بالکل منقطع ہو گیا ہے تو نبی کریم نے انگلیوں سے چشمے جاری کرنے کا پھر معجزہ دکھایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی تصور تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست مانگنا بالکل جائز ہے اللہ تعالی دینے پر بھی قادر ہے لیکن اگر نبی کریم کو وسیلہ بنا لیا جائے تو مقبولیت کے امکانات ہنڈریڈ پرسنٹ ہو جاتے ہیں یہی طریقہ پھر آگے آنے والے لوگوں نے اختیار کیا کیونکہ ہمارے نبی کریم نے شاید فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ہم قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹتے نہیں ہیں یاد ان کا جب طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو وسیلہ بنا کے اپنی حاجات کی تکمیل کی ہے اللہ نے کرم فرمایا ہے تو یہی پہ طریقہ اس امت کے اندر رائج ہو گیا اور ہم اپنی دعاؤں میں وسیلے استعمال کرتے ہیں صحیح پھر ضعیف روایات میں اگر سے ضعیف ہیں لیکن فضائل کے اعتبار سے معتور ہوتی ہیں اس کے ماگی کلام بھی انشاءاللہ تفصیلی کر لیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی مقبولیت کا ایک سبب نبی کریم کے نام مبارکہ کا وسیلہ پیش کرنا بھی ہے کہ آپ نے عرش میں نام اموار دیکھا تھا تو عرصیہ رب کریم اس نام والے کی برکت سے میری توبہ قبول فرمایا اس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بخاری کے روایات کہ آپ مساکین اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے حالانکہ نبی کریم کو اپنے دعا میں کسی وسیلے کا استعمال کرنے کی کیا حاجت لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا لہٰذا اس میں شرن کو حرج نہیں کر سکتے ہیں اور یہ مزارات کا معاملہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جائے گی لیکن اگر صحاب جو صاحب مزار ہیں اس کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا صحیح آپ جس طرح بھی آپ نے اس, کو, اس روایت کو کہا کہ چونکہ ضعیف ہے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اب ایک عام پڑھنے والا تو یہ کہے گا کہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے آپ آپ تو یقین آپ بتائیں گے ہمیں اور ہم سمجھ جائیں گے لیکن ایک آدمی اگر کتاب میں یہ پڑھتا ہے تو کیسے فیصلہ کرے گا کہ ضعیف ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بحث بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہے مجھے یقین ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صاوری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج محمد یوسف میمن صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم جی کون صاحب کہاں سے بات, بات کر رہے ہیں میں محمد راشد فاروقی بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فاروقی صاحب فرمائیے جی بھائی کو میرا سلام وعلیکم السلام جی اور دوسری یہ سوال یہ جو آپ کے اپنا ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ یہ جی آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات بھی نکلی وہ حدیث ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور جو ہے وہ بھی, حدیث ہے بھی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ جی جو وہ آپ نے جو عمل کیا وہ بھی جو ہے نا یعنی باقی اس سے مل جاتی ہے نا باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی ہم نے قرآن سنا جو ہمیں ملا تو اب اس جو ہے ہم قرآن کے زمرے میں ہم کیا کہیں گے یہ قرآن کو حدیث سے یعنی جو ہے انشاد دیں یعنی فاروق صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا بہت اچھی بات آپ نے کی اور بہت اچھا سوال کیا اور بہت بنیادی چیز ہے ہم اسی بحث کی طرف اب جا رہے تھے بہت اچھی آپ نے بات کی کالوں اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم وعلیکم السلام میں ڈاکٹر ندا بات کر لہور سے جی ڈاکٹر صاحب میرے دو سوالات ہیں جی فرمائیے ایک تو یہ کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اعتکاف کی میکسمم روحانی برکات کس طرح حاصل کی جا سکتے ہیں اسپیشلی عورتوں کے لیے ٹھیک ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں بھی مرتقف نہ ہوں گھروں میں بیٹھیں हुँ اور دو میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کمپیریٹو ریلیجن پہ بہت اچھی اتارٹی ہیں ان کی بات سنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو منع نہیں کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اعتکاف بیٹھنے سے اس کے علاوہ ایک میرا اور سوال ہے جی فرمائیے شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی مطلب جی ہاں اس کا عرض کرتا ہوں ایک تو پہلے جو سوال کیا گیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا انہیں حدیث کیوں نہیں کہتے ہیں تو حدیث کی تعریف سے ہی اس کا جواب موجود ہے ہم نے یہ کہا کہ نبی کریم کا قول اسے حدیث کہا جائے گا اب اگر قرآن نبی کریم بیان فرما رہا تو وہ نبی کا قول نہیں ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم اس کلام کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے جیسے جب وہ کلام رسول ہے ہی نہیں تو हुँ. اس کلام الہی پر حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا थी. دوسرے جو بہن نے کہا کہ روحانی برکات اعتکاف کی زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کر سکتی ہیں خصوصا خواتین تو یہ دیکھیں اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھہرنا اور استلاحی اعتبار سے مسجد میں یا کسی مقام پر ایسا آدمی جم کر جائے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقصد کا پروانہ لے کر ہی جائے گا صحیح تو اگر اس مقصود کو سامنے رکھا جائے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر لائع عمل تیار کیا جائے تو مکمل طور پر روحانی برکات حاصل ہوں گی اور یہ مقصد اس طرح حاصل ہے کہ مثلاََ عبادات میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہوں سونے کی کم سے کم کوشش کی جائے کسی سے بہت ہی کم گفتگو کی جائے پھر ضرورت جس مقام پہ بہنیں اعتقاف کر رہی ہیں وہاں سے بہت ہی حاجت سخت ہو حاجت شرعیہ تو نکلیں ورنہ اسی مقام پر رہیں صحیح. تو اس طرح دس دن اگر مکمل یکسوئی کے ساتھ اس है. مغفرت والے مقصد کو سامنے رکھ کر وہ عمل اختیار کریں گے تو بہت برکات حاصل ہوں گے دوسروں نے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں اعتقاف سے نہ روکا جائے <تصفح> یہ مطلب کہا گیا یہ تو ہم بھی یہ ہیں لیکن ہم اتنی قید ضرور لگاتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں اعتقاف اس صورت میں کر سکتی ہیں جب کہ ایک علیحدہ پورشن ہو بالکل نہ ہو اختلاط بالکل بھی نہ ہو آج کل جو مساجد ہیں ان میں اختلاط بہت زیادہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی اختلاط ہے مرد آتے ہیں جاتے ہیں مسائل ہوتے ہیں اگر کسی کا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر خواتین کو بالکل علیحدہ ان کا احتکاف کا اہتمام ہو سکتا ہے مردوں کی آمد بالکل نہیں ہوگی کسی نامارم کی نگاہ نہیں پڑے گی وہ اپنے گھر والوں سے باقاعدہ پرمیشن لے کر نکلیں اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ سے یا بڑے بھائی وغیرہ جو ہیں کفالت کر رہے ہیں وہ اگر شدہ ہیں کہیں تو شوہر سے عجدت لی جائے گی سے درمیان کا راستہ پر فتن بالکل نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پر نامارم کی نگاہ نہ پڑے یہ تمام کوئی شرعی اگر ہوں گی تو اس کے بعد پھر یقیناً مسجد میں احتکاف کرنا بالکل نکلے جائز صحیح ہے. صحیح ایک ایک بھائی ایک بھائی؟ شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی کون سا ہاں سے بات کر رہے ہیں uh, تسلیم بھائی بابا فرید کی نگری سے شہباز قمر فریدی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ کیسے ہیں شہباز بھائی خرید سے ہے ہاں اللہ کا کرم میں آپ سنا ہے خرید سے میں سب سے پہلے کبلا مفتی صاحب کو یوسف بھائی کو اور خلیل وارسی کے ساتھ کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے فرید کی بارگاہ سے <laughs> لوگوں کے لیے کیو ٹی وی کے لیے سب کے لیے دعا گو ہوں اور ایک بات کرنی تھی کہ ماشاء اللہ ہمارے خرشید بھائی <laughs> اس دنیا میں نہیں ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے جتنے بھی سامعین ناظرین سن رہے ہیں <coughs> جی ایک اور کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام <coughs> جی کون میں کمر کانس بول رہا ہوں اس سے <coughs> جی فرمائیے جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں یار مارے میں جو ہے وہ چھ مہینے میں رات ہی تقریباً رہتی ہے اور چھ مہینے تقریباً سورج جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ دن کی طرف رہتا ہے دن تقریباً سچویشن میں رہتا ہے تو یہاں پہ روز کے کیا ہے کام ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ جی مفتی صاحب یہ کیا روزے کا کام تو چلے نمازوں کے نماز اور روزہ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ روزوں کی فرضیت کا سبق کیا ہے اسی طرح نمازوں کی فرضیت کا سبق کیا ہے روزوں کی فرضیت کا سبب تو بیان کیا گیا ہے آمد رمضان رمضان کا مہینہ ہوگا تو روزے فرض ہوں گے لہذا اگر وہاں پر جیسے رمضان کا مہینہ آیا اگر راتیں ہی چل رہی ہیں تو روزے کی تو تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمعہ سے قسدہ نیت کے ساتھ رکنے کا نام روزہ ہے تو جب دن وہاں مل ہی نہیں رہا تو گویا کہ ان پر روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی لیکن فقہ نے ضرور فرمایا کہ احتیاطاً ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اتنے پیریڈ کے اندر بھوکے پیاسے رہیں اور بعد میں کوئی موقع ملے تو اس کی قزا ادا کر لیں جی. نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کی فرضیت کا سبب ان کے اوقات ہیں فضر کا وقت آئے گا تو فجر فرض ہوگی زہر کا وقت شروع ہو جائے گا ہمیں ملے گا تو زہر شروع ہوگی لہٰذا آپ یہ اس پر دیکھ لیں کہ جن جن نمازوں کے اوقات ان کو حاصل ہو رہے ہیں وہ تو ان پہ فرض ہیں جن کے اوقات نہیں مل رہے جیسے چھ مہینے کا دن ہے تو مغرب دشا تو مل ہی نہیں رہی ان کو تو پھر وہاں پر وہ نماز پر حقیقت معاف ہیں کیونکہ وقت ہی فرجت کا سبب ہے لیکن یہاں پر بھی نے احتیاطن یہ بیان فرمایا کہ احتیاطن جو اوقات نہیں بھی مل رہے ان نمازوں کو یہ قزا ادا کر لیں فضا کر لیں تو یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ان شاء اللہ مسئلہ نہیں رہے گا حدیث کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے جس حدیث کا ذکر ہاں تھوڑا سا میں مفتی صاحب کے ہی فیض علم کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا اقسام کے بارے میں جو احادیث کی اقسام باقی بہت کثیر ہیں لیکن ہم انہیں جو ضروری ہیں عوام کے اعتبار سے میں اس کر رہا ہوں ان کو چند ہم تقسیمات اس کی کر لیتے ہیں ایک تو تقسیم ہوتی ہے کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ ڈائریکٹ نبی کریم تک پہنچی ہے, ہے کہ نہیں پہنچی اتصال اور عدم اتصال کے اعتبار سے اس اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک مرفو ہے دوسری موقوف کہلاتی ہے تیسری مقتوع کہلاتی ہے ٹھیک جو مرفو حدیث ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ صحابی خود کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہم اسے کہیں گے یہ مرفو حدیث ہے کیونکہ اتصال پایا گیا نبی کریم کا قول بیان فرما دیا اگر صحابی اپنے پاس سے کوئی بات بیان فرمائے اور ایسی بات ہے کہ وہ خود بیان کرنے کے احل نہیں ہے جیسے ثواب بیان کرنا آخر کیوں کا عذاب بیان کرنا لیکن نبی کی طرح منسوب نہیں کر رہے بلکہ وہ کہتے ہیں تم یہ عمل کرو گے تو یہ گناہ ہے اس کے اوپر تو یقیناً وہ نبی سے سن کر کہہ رہے ہوں گے تو اسے کہیں گے حدیث سے موقوف اور اگر یہی سلسلہ صرف تابعی تک آ کر رک جائے تو او درجے میں کیسے ہوگی وہ بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے اتسال عدم اتسال کی بات کر رہے ہیں پھر اگر یہ تابری تک آ کر بات رک جائے تو اسے کہتے ہیں مکتوب تو یہ تو ہے اقتصال اور عدم اقتصاد کے اعتبار سے تقسیم دوسری تقسیم جو کرتے ہیں وہ تعداد و روات کے اعتبار سے ہے روعات راز...